ماں کا ماں کا یارو جوواز دوائے میں چکی ہیں فرہجمت اور زلزلے سرا فجججرسرا تو نقصان کے کی جاتی ناگہہ تو جواب دے کے انداسی دی مزید کروا نگر کہیں اجل ہو رہا اللہ مکی کے دشے دے راجਿਤ بند سورب کے دشے ہو یہ نظامی کے کون سا قانون ہے نماز اور فطر ہے ہاں تو کہ جنگ ازاد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر اللہ و یوت رم اللہ یعنی قران لو کہ ذور اور قوم نے کہ زبان شکر سے کہ جب وہ وہ مل چکا ہو اس کو پورا نہ ہے جس کا فضلہ ہے چلے ہوئے علی صراط المستع حتى ابلنجے چھ قرآن صلوات کا بیسی طاقتا ہے امید یقین نارجنر یوری ادا ربان نبی صلوات سنی ربان یہ نصبود دزعا دے مسلمان عام در فارد عام وطر شکین در فارد ضعی امید صلوات کرم ادھو مسلمان پا خیلال بانی دی یہ اسر اللہ صلوات سبحان کے درشوے دے یہ اسر اسحفظش کے دے ضرورت و یو قم اتحاک را دی پیدت و بندر فان دو دی اللہم اینجی اللہم اینجی اللہم نور ہندوستانی ہندو سو نبی سب کی درخویو سب کی من ونحرس ونحرس من و اللہ مکور شیور سندھی دفیو بدری ہوں ہمارے نہم آپ نعرہ رسالت کا پرچم اٹھا لے دی ہرانے مدد رسالت سلام کو اور سلام پھزے ارسال ہوں سامو تو جی دیوڑی حضور اندا پوکانے زمانے دی حرمیں وہ جکا اسلام کو ملال اسا مارے ان سارے سنتے درز درز اسا مارے مرضی کو السلام علیک السلام علیک رجب العام السلام علیکم علانت اللہ علیکم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اس سے کہا یہ اپ بعد اور اس کہ مغرے کھولے فقار ہم کو نہیں سلام تعلیم اور مسلمان و تفصیل دے معلوم کے ہم تعلیم کریں کتاب سب تو نا وہ کماں اگر پریشان الاعاده به قيدر جگہ ماذ تشريكون ذا نفي ذا قواعد مثال کے باغ پیش کو فراد تشیم وہ سب ہیں اندابہ سبب نقصان کی تین وجوہات دیارے میں بدیوانہ پیشی نا وحب ذکر ماشي على ذرہ الدين دماغ کا ایسے تنقیدی وجوہات سے مگر نشری اور سنت اللہ سلام على ذرہ الدين کا شروع دی دی او سب چارم بردار اسلام کی خطرے معلوم ہے مقصد دعوت مقبا مسلمانوں کے دعا رمی لیا بے صورت کی دعا دا. اندر اسلام راو قوم سے دعوت ان گنمانی دعوت <سؤال> کو وَالَا مَا قَتُرُونَ عَلَيْهِ اَقْمْ شَهْرِ شِبَاغِئِ اصْرَ بَجْجَنگ چیگِ بَنِمَنِنِ فَكُمَ تَرِقَةً دعوذارا چھو مغلوات نماروندر چھو مغلو دعوت خصوصاً تعلید رہا چرا جی چھا ملکنی پیلے سرسل ناغو سر جنگ اے گا چھو زمن قصادر چھو ملائر چکرا نظر تعلیٰ صاحب چھو مغلو دعوت ورکا دعوت نبات چھو مغ کبھی شریعت کی جان کی کہ اس باغی بان قدمت ادعاءات کا تمن صلی اللہ علیہ وسلم الہاکل ترا متری کا دار ادعاء پر توال ادعاء تبن کی بعد داغ میں قسا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت ہوئی و نصارت کی ان دعوت کو بالزانی کی بل کیتابت تھی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا تھا اور کے ذرا کا کا حوضابر جو در میں جو دعوت کا ثبوت داغ کر کتاب اور کے خلاف نے इजावत متقن واجب دے تکدا ہے او کو ول لے مت وہ اصول متقن ماز مو کے اصول دعवत راغلے کے نیلاغلے تن واجب نے تکدا کولہ اخر دے اصول دعवत الاگر کے نیلاغلے کہ انتشاب دعवत الاگر نے خلق قدر شوی دریم پر وہاب اور علامہ نے وہ ذکر کی تفسیر کہ جو اصول دعवत مقت راغلے شو کے ساتھ میں دعوت مستحق سے دعوت واجب ناخبر فاتخذ فاطمه من لذتي وكان ينظر الى رياض هذه ونفذ محمد الرسول الله وريادتنا في ذلك نذبا كان نذا كان افضل من شعث كبرني الله نبلان نوابنا نبلان نبا نرى الله كان بعده لذلك الذي امره انه ايت ايت قال يا الذين بنوا بدروا الذين الذين قالوا لما قالوا فلما قالوا فلما قالوا فخافوا حقيقا فخافنا الذين ان لثيت قالوا ان خبرے قائمان دانش روز بندبست روز دعوت اتون مملکات دیگر مکاتان و زمائر صاحب اگر عوام و تکر ظلم کی ادا کے زبردست رویے و عدی درکن قرارم پیش دیدند کہ سباد و مامرت صاحبی حمله وسی نسبت بند وصول ظاهر ندیم قائمان ادون اف جمع انوا و لقبو متقی کی وقت قانونات دار و مدب اجباب زری حملے طالعہ سفر تو سفر کی مول قابل شنیدگی ذی سکار شان کو ظان لال یہ ایمازوک اللہ <سؤال> مذاکر اللہ کہتے کلاخط اعزاب وسرا سمج باد نمازار مت پھر بڑی وے نظر ائے پر شان کرے وہ سرن سڑک نو ایمازوک اللہ مذاکر میں نبی حضور خطبہ جو کی بات کر رہا ہوں یہ دوری باسان ہے نبی علیہ السلام نے یوں کہا من ولوا امرهم امرات ماں بند